پچھلی اتوار کو قبر کے حساب سے قرآن مجید جیت کیا ہے وہ سب آئے نہیں منہ میں کو دے, دے. تو میری جیب میں ہے بعض میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے لیکن آہ آہ وہ سب آئے نہیں ہاں تاضیر جو تھی نا سو دورے لگیں گے اور شراب حرام ہے بالکل منسوخ حرام ہے مشکل تو یہ ہے کہ لوگ کہتے نا کہ سریہن یہ نہیں کہا گیا کہ شراب حرام ہے یہ سریہن یہ بھی نہیں کہا کتا حرام ہے بلی حرام ہے چوہا حرام ہے کھاؤ بناؤ کباب بنا کے دو کمبت کو دی? حضور علیہ السلام فرما کتاب الاعتصام مشکات میں سے میرا حرام کیا وہ ویسی حرام جیسے اللہ تبارک کا وطالٰ کا حرام سمجھے ہاں تو یہ لوگوں نے راہ نکالی بلکہ لوگ تو اس کی حرمت کے قائل نہیں کہتے ہیں شراب جو ہے وہ حرام ہی نہیں تو یہ جو مسلمات ہیں ان سے بھی اہ کا آپ دیکھیں حدود آرڈیننس کا کیا ہوا کیسا بڑا غرق کیا ہے اس میں بلکہ ایک طرح سے تو بد کاری کی سند دے دی, دی حکومت نے اور اس میں جو وائبریشن ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا نام ہے وہ جو آئیڈیالوجی کونسل ہے اسلامی کیا ہے اس کا نام نظریاتی کونسل نظریاتی کونسل کچھ ممران کو پرویز مشرف صاحب نے اپنے شاہی محل میں بلائے بلانے کے بعد کوئی اجلاس نہیں دوسری خبر آ گئی جی صاحب اس مجلی سے بھی اس کو اوکے کر دیا کہ جو ہم نے حدود آرڈیننس میں ترمیم کی ہے. یہ تو اللہ کے مہربانی ہوئی کہ اس میں دو ہمارے ممبر تھے علامہ مظہر سعید کاظمی صاحب ہمارے حنیف طیب صاحب جب انہوں نے یہ خبر پڑھی تو دونوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دی حالانکہ نظریاتی کونسل کے ممبر کا پروٹوکول سینیٹر کے برابر اور اس کے اگر ٹرائیول واؤچر آنے جانے کا ٹکٹ الاؤنس وغیرہ سب لگائے جائیں تو ایک لاکھ کا بینیفٹ ہے ایک مہینے میں ایک لاکھ کا نفع ہوتا ہے یہ دونوں حضرات الگ ہو گئے اس معاملے ہم فریق نہیں بنتے اب آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ کیا نام ہے ترمیم کر کے اتنا آسان بنایا اور اس کی بھگتریں دیکھ لیں آ جا روزانہ آپ دیکھ لیں خبروں میں کس کی عزت لوٹی گئی کیسے عزت لوٹی گئی آپ کو تعجب ہوگا کہیں بدکاری ہو رہی ہو پولیس کو یہ معلوم ہے کہ اندر بدکاری ہو رہی ہے تو یہ پولیس مداخلت نہیں کر سکتی سن لیے باپ ہاں پولیس در اندازی نہیں کر سکتی ایک بات. اور سنیں لطیفہ کسی عورت سے بدکاری ہو تو اس کا بیٹا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا اس کا بھائی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا اس کا شوہر ایف آئی آر کٹوائے گا اگر وہ جدہ میں رہتا تو یہاں آئے دس دن کے بعد کیا دس دن تک اس کے شواہد موجود ہوتے اور ایف آئی آر بھی وہ کٹواے گا تو حدود میں نہیں زنا میں نہیں شوہر کے حقوق میں مداخلت کی ایف آئی آر کٹے گی کیا سمجھے آپ اور سنیے آپ ڈبل سواری پہ پابندی لگتی ہے کراچی میں تو آپ نے دیکھا کوئی پولیس والا ڈبل سواری پکڑ لے تو آپ میں یا کوئی اس کے حمایت میں اپنا شناختی کارڈ دے دیں یہ شناختی کارڈ رکھ لیں آپ ہمارا اوریجنل رکھ لیں کل ہم اس کو کورٹ میں پیش کر دیں گے سو روپے جرمانہ ہوتا ٹھیک ہے نا اور اگر وہ جرمانہ آپ پولیس کو دے دیں تو دوسری بت چھوڑ دے گی. لیکن آپ کہیں بھائی رشوت نہیں دوں گا میں مجیسٹیٹ کو دوں گا تو مجیسٹیٹ بھی 100 روپے جو رمانہ ہے ڈبل سواری پر تو ڈبل سواری کی زمانہ شناتی کارٹ میں نہیں ہوگی لیکن زانی کو اگر ہائی کوٹ میں پیش کر دیا جائے اور اس پر الزام ہو بدکاری کا تو شناتی کارٹ پر زمانت ہو جائے آئی سمجھ میں آپ کی لیجئے صاحب چونکہ میں کہتا ہوں یہ کہ صرف اس لیے کہ آپ ان نذاکتوں کو سمجھے قائد عاظم نے پاکستان بنایا ٹھیک ہے ص یہ حدود آرڈیننس جب جاری ہوا تو سب سے پہلے توحفہ قائد اعظم کو ملا پاکستان بنانے والے تھے نا ملتان سے ایک شادی شدہ جوڑا جنا صاحب کے مزار کی زیارت کرنے آیا اور سپاہیوں نے خاتون کو کھینچ کر کے بدکاری کی لیجے سب سے پہلا توفہ جنا صاحب کے مزار پہ لیا اب چلا رہے ہیں چلائیے باب تو آپ نے تو ہماری بات مانی نہیں اور پھر ان کا کیا حل ہوگا جنہیں اس کے حق میں ووٹ دیے قرآن اور حدیث کے خلاف ووٹ دی ان کے ایمان کا کیا ہوگا یہ تو اپنے ایمان کی خیر منع تو یہ تو شریعت کے قوانین میں اس قدر مداخلت ہے کہ وہ ایک تو یہ اب کے جیسے جاوید ہیں یا اقبال کے وہ اقبال والے نا وہ تو اتنا بدتمیز آدمی ہے مارک زلسہ کہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے والی جو تھے وہ مرزا غلام احمد قادیانی سے بہت متاثر تھے یعنی اپنے ابا کو قادیانی بنا رہا ہم نے سن انیس سو شاید اکھتر ہمیں ایک ختم نبوت نمبر نکالا تھا ترجمہ اہل سنت کا اس میں ڈاکٹر اقبال کا مضمون موجود تھا کہ ختم نبوت کا وہ قائل تھا اور اس کے اشعار بھی موجود ہیں ختم نبوت پر اور اس کا بیٹا کہتا ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا وہ اس سے میرے اباج ہیں بہت متاثر تھے ان کے شاعری میں تو ہمیں کلام بہت غلی شعر ہیں گندے شعر ہیں یعنی جہاں اچھے شعر ہیں وہاں یہ بھی گوتم بدھ کی تعریف میں موجود ہے گاندھی کی تعریف میں پورے قصیدے موجود ہیں آپ پڑھیں اقبالیات کو دیکھیں اب آپ تو مذہبی طور پر ان شعر اشار میں تو ہمیں کلام ہے لیکن اگر آپ اس کی وہ جانچ پڑتال کریں وہ عقیدتاً سننی تھا اور اس کا باپ اس سے پکا سننی تھا سمجھ گئے اور اس کو قادیانی بنا رہا اس کا بیٹا یہ تو بہت بدتمیز آدمی اللہ تبارک کا وطالعہ اسے جان چھوڑا ہماری اور وہ چیف جسٹس بھی رہا پنجاب کورٹ کا پتہ کیا فیصلے کیے ہوں گے اس نے تو یہ جو اس میں کیا تھا پہلا نقطہ یہ شراب کا نا ہاں ہمارے یہاں تو اس پر تاذیر اگر شراب پیتا ہوا پکڑا جائے آدمی ام الخبائش اس کو سارے خبیصوں کے اما قرار دیا گئے